کے دیہات میں اسی بات پر ہم نے ضور دیا ہے کہ عمل کی خرابی اتنی نہیں ہے خرابی عقیدے کی اور عقیدے کی خرابی یہ کہ آدمی اللہ تعالی کے احکامات کے خلاف اپنے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور like that کے خوف سے کیا رات پر فشن گئے رات میں کیوں ہزار آ رہے کیوں نہیں آ رہے آجا درمیان نہیں چلے گیارہ کو بند ہو گیا ایسا جو پارٹی پچھلا پارتیہ اسی کریں وہ اپنی پکا فالتو سمجھا گئی جگہ اس کو دیکھنے وہ جہاں کے انتظام ملک کو جہاں کے انتظام ملک کو آپ کا کام نہیں رات کو جو میں نے واقعی بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آدمی ہج کر کے آیا اور صحیح ڈرس جو غلط تنظیم بنی تھی اس کو بدل کر ناہک آدمی کو حکار ہاتھ مار کر ناہک والے کو اس کا دیا دیا اور جب اکثر نظاہ کا روسا کر بھائی صاحب صاحب آئے آدمی نے آنکھیں بن کر اس کا کیا یہ دل کا بنا ہے ایمان کا ہائ کر, کر کے نیچے ہو ڈیٹ لیٹر جائے سر کے نیچے ہو پہ اس کی پور ہو اس کو لذبات نہیں کر اس کا دل فوٹا ہے اس کا ایمان ہے اور جب مفاد کی ریاضمی نے حلال حلال کی روزیز چھوڑ دی حرام کو مغروب ہونے دیا اس کا ایمان چھوٹا ہے ادھر ہے یہ حل کر کر کے ہوں گے کر کر کے دیکھ کے کر کے رٹک جائے یہ اللہ کی دار میں گرل لوگ اس کا ایمان کھوٹا یہ بات ہو کر لی سے پہلے شکر حسن لال اس ریاض سے بھی پہلے اس بات کا درست کرنا ضروری ہوئی قرآن آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمانی صحیح اور اس کا ایمانی طلب ہو اس کے اعمال کے انبار کی اللہ تبارک تعالیٰ کو ضرورت نہیں ذرا میرے بھائی اس بات پر بہت بہت سکتا اچھا کریں اس پر دھیان لگانا اس میں کل میں اس بات حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور کوئی بات ہے آپ پر بات کریں کی باتیں ہیں ایس ہے تو اس طرح ہے کہ اپنے مسائل کو پیش کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہ تو ہے اس کے لیے و روحانی گفتار کرنا تو یہ جائز ہے افضل میں یہ جائز ہے اور دوسرا ہی ہے تو دوسرا ہی ایک سلسلے میں ہوں اس میں کتنے افسر ہیں اتنے پروڈکٹ ہیں اتنے سنجین ہیں اتنے کمالدار ہیں بازداروں سے یہ فائدہ ہوگا اور ڈاکٹروں کے علاج کا فائدہ ہوگا افسروں سے اتارٹروں کا فائدہ ہوگا یہ ایک تو خال ایکسپیریس اس لیے سال نے بالکل فارغ نہیں دیا اور جس ترتیب دعا کرنا اس میں روحانی ہے آدمی الیکشن بحاز ہو تو اس کو اس کا سامنا لائق رہے اور اس کے لیے خالص کے وجہ جو ہے کافت کی طرف اور قلبی ترقی کی طرف رہ گئی ہے جائز ہے تو یہ ایک ہم جو ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں ہمارے منسانی لکھا ہے کہ لوگ ایک غلفار پڑھنے کی اجازت لیتے ہیں ساری چیزوں کی لیتے ہیں ساری چیزوں لیتے ہیں الگ الگ یاد میں آگے چاہیے اللہ کے دھیان میں پڑھنا چاہیے اللہ کے رجحان میں اس ہمارے <مبارس> <مارس> ساتھی جو ہے وہ مجھے ایک خیال آیا ہمیں بڑی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں دنیا کے سامان کی دنیا کی چیزوں کی اور آپ جو कोई کمزور محتاج دور ہیں نہ کوئی دنیاوی ایسی ہے ذہنی حیثیت نہ کوئی کسی کے ساتھ سہارا نہ ماشے میں کوئی ہماری تصدیق ایک اللہ کی یاد پر رہتا, رہتا ہے کسی کو پکڑنا حضر ہوا کے یہ ہمارے سمجھا گئے گرد ہے اس کی اگر مجھے اجازت ہے اس کو میں سیکھ لوں اس کا میں اس کی میں کہا بولتا ہوں اس کے شیتل اس سے واپس کیا تو ملنے کی کی کے لیے گیا سب سے پہلے انہوں نے کہا پہلے اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے ایک مجھے دعا دل ہے پورے خراب ہے اس پر آ... اللہ کی شان جب بھی ضرور پڑتی رہی کسی آپ کو سلے سے اللہ سے مانگتے رہے اللہ हैं مشکلات بھر کرتے رہے تو ذرا اللہ کے ساتھ تازہ فارغ اللہ کے رضا ہی ہونا چاہیے لیکن ہم افراد جو افاہ ان باتوں کو مانگیں تو یہ اصل بات ہے کہ مانگو میں سی کہو کہ سبھی کچھ مل جائے گی میں سبھی کچھ مل جائے سب سو سوال میں سے یہی ایک سوال ہے شاہ خاک رحمۃ اللہ رائے شاہ رحمت اللہ رائے ساتھ جاتے ہیں بہت تھوڑے اندر سے والے پہلے بندے ہیں بہت دعائیں مانگتے رہتے تھے ایسے کو کوئی ہوا تو مانگو کیا مانگتے ہیں کیا ضرورت <تصفح> کیا آپ وہ دعا مانگتے رہتے ہیں منگتے رہتے ہیں کیا ہم دعا مانگیں گے کھا ہوئے یا تو خوش رکھیں یا تو اس کی مانگ رہتے کوئی ضرورت نہیں جو آپ دے دیا تو رکھیں کپڑے کو رکھیں اپنی کوئی چاہیے داد سلکے والے صاحب نے کہا ہوا ہے کہ سب سے والد صاحب صرف نہیں آپ المسلمین مسلمین سارے مسلمان صرف آپ المسلمین نہیں عالم انسانی شدت کرنی ہے آ رہے ساری صحیح بھائی آتی کتا دلی تک سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ والے کہتے ہیں کہ صاحب نے تو کتاب دلی بھی آ جاتے ہیں سمجھے کہ یار اللہ تعالیٰ مخلوق ہے مخلوط ہمارے خیال خلق اللہ مخلوطات وہ <تصفيق> اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے یا اللہ میں میرے خاندان کے ساتھ کیسے بھی ہے تو جو لوگ جاتی سکتی گرتے کر سکتے تو ساری مخلوقات پر فراہم کی نظر ساری مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی چاد کی چاند کبریائی اور چاند تخلیق کا بذر ہے اس سے الگ کے ضلع اٹھ رہے ہیں اور کو دیکھ رہا ہےڑا رہتا ہے اپنی مان سر ہے انسان کی ماں انسان کی جان انسان کا مال انسان کا وقت وہ استعمال ہو جائے اس اب اپنے ساتھیوں کو یہ سوات کے آنے والے اسمدار کے پتلے نکال خیال روکا کہ دروازے دروازے پر جا کر آج گانا سمندار تقسیم کریں اپنے پاسماں کر کے اپنے شہر میں لا کر اور نمائش کے حالات پہلانا چاہیں ساتھی نے تفیب پر کسی کام کیا ہے تو بعد میں نے کہا کہ باقی لوگوں نے اس بات کو مانا کہ مؤثر طریقہ یہ ہے ہر جگہ پچھلی تک کوئی یادیں ملے اس کی ضرورت ہو تکلیف ہو اس میں کوئی خرابی میری جان میرا مال میرا رقص استعمال ہو جائے پہلک استعمال ہو گیا ہے آدمی کو فائدہ پہنچ گیا ہے اور کوئی اس کے دنیا کے معابلے کی, کی دنیا, دنیا کے بدلے کے نیت ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھی ان کو چار دن کے لیے بھیجا تھا پولیس افسر وغیرہ سے واپس آئے نے کہا کہ میں افسر کی کیا کر سکوں یہ میرا کیا بتا سکتے ہیں تو اس چیز کرا دیتے ہیں یہ میرا کیا دلا سکتے ہیں میں کیا کروا سکتا بخلا ایسی بات نہیں آپ کیا میں ان کی کرتا ہوں اور میں ان کا خیال کرتا ہوں کی پرواہ لیکن ہی میرا کیا بنا سکتے ہیں تو یہ ہے یہ میرا کیا بنا سکتے, کی کی کی کی سکتے؟ ہیں کچھ نہ کیا فائدہ ہے فائدہ تو اللہ <سؤال> بار کیا خدمت کو فائدہ کرنی چاہیے فائدہ پتہ نہیں اللہ <سؤال> نے آپ سے دینا ہے کہ نہیں دینا پتہ نہیں میرا بیٹا میری تو ریلیف کا خدمت ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک کے دینا ساری باتیں اللہ پاک کے آستا ہے نہ اوراد کا آسر ہے نہ بہت بھائیوں کا آسر ہے اور نہ بہترین وہی آسرا ہے سب سے بڑھ ہوئی وہی آتا ہے اس کے ساتھ ہم کیوں نہ وابستہ کی استعمال کریں کیوں نہ چلتے دنیا والا کے ساتھ ہونے کے بجائے تو خطاع کمزوری ہے وہ اس مسئلے میں عمل کر لیتے آئی لیکن یہ دل کے لحاظ سے اللہ سے وابستہ سے یہ مفاد کے, کے تحت استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کے غیر کے خوف سے استعمال ہو رہا ہے اللہ کے غیر کی خوشی کو حاصل استعمال ہو رہا ہے یہی صحبت کا سوٹا ہونا ہے دل تو, تو, تو ادھیک نا کا ناٹس ہونا ہے اس بغلہ کوئی کھیتی کا مقاب دیا نہیں جائے پر اس بات گراؤں کے تب بات روش کے لیے بہانہ مل جاتا ہے وہ وقت ڈالتا رہتا ہے پھر دوسرے یعنی کافی دیر تک تنگ کرتا رہتا ہے پھر اس کی کیا تو بہت لکھا ہوا ہے کہ یہاں کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے منظور اس کی آتی ہے کہ جب کسان اس کو ڈالتا ہے شہر کے بارے یہ باقاعدہ مال پر منظر آتی ہے اس ہے ایسے وسطوں کا ایسے وقت ایسے یہ وسطے تو آتے رہے یار وقت کے مطابق یہ کر کے آدمی نے اختیار نہیں کی تو اس پر الگ کو پکڑنی ہے وقت پر پکڑنی ہے بس نقصان ٹھیک ہے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریا مطالعہ سے کہ ضرور کے شاید بات کر رہے تھے اور ساتھ ہے کوئی سابہ کرانے دلند یہ اسلامی میری بیوی ہے اور اس سے میں ضرور بات کر رہا ہوں اس بار اس نے ریلائنس نے اس کا جواب دیا تاکہ جن کو شیطان سارے سے پلا نہ کرے تو شیتان تھوڑی تھوڑی باتوں کو اس میں لکھا کے میں ایک دفعہ گیا اس جگہ پنجاب کے علاقے میں اسی سلسلے والے شخصیت سے ملنے کے لیے والد گئے بیٹھے بیٹھے ہمارے ہمارے سامنے جواب کھڑے جو ہوئے اور وہ احساس وقت کا آدمی آئے ہوئے ہیں میں نے کہا آپ یہ کہ آپ کو انسان سمجھ کے آئے پرست نہیں آئے ہوئے اور آپ بھی کھانا دے سکتے ہیں آپ کا کھانا بھی نکل سکتے ہیں میرے کام کا میں آپ کو سارے سمجھ آئے ہوئے ہوں کوئی نہیں آیا اور یہ آپ کی ولیر کی ولاح میں اللہ کے تعلق کا نقصان نہیں بڑی کمزوری ہے کسی کی ہو سکتی پر؟ جو نہیں ہے یا پھر خاندانی گیا بچوں ہے دونوں ان میں لکھا ہے کہ آپ ابھی کسان خیال سے کر لے وہ بھی انسان پرشکر نہیں ہے انسان ہے اس کے خطاب بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ وہ اس کو اس پر اصلاح بار بار ایک حاضر ہو رہی ہے تو مسجد مطلب ہے تو آدمی اس گا ہے اس کا ہاتھ نہ کر سکتا میرے جو ہوتے تھے خطیف صاحب جمعہ پڑھایا کرتے تھے کاری کی مشین میں میں مشین میں تھا پہلے گیا ہوا تھا آدمی سے ملا اس کے گھر سے بات کی والی یاد آ رہا ہے کا چیزیں بھی رکھنی تھی بہت سنتی تھی تاکہ گاڑی کینسی کرنا کیسے ان کا بچہ غلط الگ کر دو کرتے غلط ہوتے خطرناک آدمی ہوتا ہے کہ اپنی غلطی دی بہت آئے تھے جسے پڑھ کے ثبوت فراہم کر کے ان کو ساور کرنے کر رہا ہے اس آدمی کا ایمان ناچس نہیں ہے وہ اہلے, وہ آدمی جو علمی بات کر کے علمی دلائب دے کر قرآن و حیث کے والد دے کر غلط بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ایمان ناقص نہیں ہے یہ نبوت کا دعوی کر رہا ہے یہ اس کا ایمان ناقص نہیں ہے یہ نہیں ہے جس تصدیق کو ہے تو لگا چاہتا ہے یہ کہ میں کرتا ہوں موہیب گلّلہ اب نبی کی تصدیق نہیں چلے اب گھر اس کی چلے اور وہ ندی جو بات کہی ہے مرکز مل کر ندی اجئے کر اپنی نبوت کا اعلان کیا مرکزی ملک وہ شخصیت ہوگی جو ہر دور کے لیے بات کی تشریح کے نویز اللہ کی تشریح کے ہتھیار ہو ان کا جو مرکز ملت کرے اس دور کے لیے میں کروں ایک سو زیادہ ہے تو آنا جو ہے وہ سا کے کام ڈالے گا سال ڈالے گا اور اس آدمی کو کاٹے گا تاکہ اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے رک جائے اور ختم ہو جائے اس کا فائدہ اور بس کو صرف راجیہ مندی کے دن میں آ وہ سو بار یہ کام کہتے کہ نہیں کہا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی آ کے مماز کو ہوتا ہے بس سارے گیا اس لیے ہیں اس کے لیے سرمنی ہے اعتماد میں افراد تفریح نہیں ہے میں سوچا تمہیں اعتماد ہے کہ سارے چناؤ کو ساری مسجد کو دیکھتا رہا آدمی اور اس نہ ہو ٹھیک ہے اور نہ یہ ہے کیا جی جو ہے کہ اب یہ کام جو ہے یہ حضور صلی اللہ سے کی طرح ہونا چاہیے اسلام کی طرح ہونا چاہیے وہ تو خلاف راستہ کرنا یار تو حضرت علی ماوین سے بھی قائم نہ کر سکتے تھے یہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ راشد نہیں ہیں بلکہ سالے تھے نئے ایک بادشاہ ہیں خلیفہ راشد نہیں مکیا کو اس کو یہ دو ہزار ماپوس کے آ کر اسلے پر دماغ پڑھایا کرتے تھے اور ماشاءاللہ اللہ ان وسیلوں کیے گئے ابھی جلد میں بس کے اندر دماغ کا کے معافیوں کے کھڑا ہونے کے لیے محراب محراب میں رات کے پاس کمرہ بنا بک سولہ اس جگہ یہ شادی باری میں کھڑکی موجود تھی ایک وہ خود کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ماحول کھڑے وہ نماز لاتے تھے یاد رہے اطلاع بدلا کر کے میں یاد رکھنا خیر کے دور کھڑے ہوئے ہوا کرتا ہے وہاں پر ہے آدمی کو اپنے ادارے سے ہی ڈگری ملا کرتی اسی دلاسے میں بیٹھنے سے کا اور پورا ہوتا ہے یہ اس پروجیکٹ کے لیے بس پسا ہوا تھا بدقماری میں میں یہ ہے کہ آدمی نے دل میں اس علاقے کو قائم کر دی تو گمانی کے سلسلے میں آدمی نے دل میں اسی آدمی کے بارے میں غلط چیز کو قائم کر دی وقت کا درج گرا آتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے اس کا پانی گرائے کابل جو ہے وہ مغرب سے مشرق کو بہرحال پاکستان کے دریا مشرق سے مغرب کو بیٹھے ہیں یا شمال کی دیہ کو دریا کابل قابل ہے کہ یہ مغرب سے مشرق سے جب دہر جب آتی ہے تو اس کے اوپر لہریں اٹھتی ہے وہ ادھر سندر کو چندر کی ضرور ہوتی ہے دیکھو پانی کے اوپر اوپر ہوتی ہے اندر سے پانی ادر سے گہرا دیکھنے والے کو نظر سے آتا ہے گویا پانی تو خدر کو بہرا حالانکہ یہ لہر ہوتی ہے اندر سے پانی سوتا جو ہے وہ صرف کافی جاتی لہر ہوتی ہے اور بدعمانی جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے جو آدمی نے قائم کر لیا اس سے کل میں رابے کو قائم کر لیا ایک بدگانی اور کے بارے میں کیا نا سننا بھی شروع کر جاتا ہے اس کے ساتھ روی ابھی اس کا اس طرح ہو جاتا ہے گویاب اس نے اس کے بارے میں بدغبانی کو قائم کر لیا اور جس کا میں بدگمانی ہوں اس میں ذکر تندور بھی ٹھہرتا اس کا اللہ کا پلک نہیں گنتا ہے اور یہ بدگمانی کرنے والا آدمی یہ بے اور نافک حال والا آدمی ہے اور نئے گمان کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا سواپ شروع ہو جاتا ہے بد کے لیے ایسے ثبوت کی ضرورت ہے جیسے سورج ہوتا نظر آ رہا ان کے بارے میں رائے دینی کرنا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا اس کا بہت اجلاس رکھنا کیا تعلق ہے یہ کہوف ہے ہمارے پہلے سے مودشا دو بند کے پڑے ہوئے عمر میں کوئی ستر سال ہوگی ستر سال کی عمر میں بیٹھ ہو گئے ہمارے بڑے اضر صاحب اضر مراد کے منصوب و رحمت اللہ رہتے اضر مراد کے منصوب رحمت اللہ لئے بیاج جی وغیرہ نہیں اسے بہت تمہاری جی جب وہاں پر پاس ہوتی تھی تو اس میں ایک گھنٹے کی محنت ہوتی تھی کبھی کبھی اس میں ایک دو باتیں چل رہے تھے بیاج نہیں کیا جب بیٹھ ہو گئے ستا آپ جا رہے تھے صاحب صاحب کے ساتھ خود کو جس گاڑی بیٹھے اس میں مجھے بھی اس کو دکھا دیا مودی صاحب کو دکھا دیا بہت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو بلوا بلواتے آدمی بولے تھوڑی دیر والی بولتا تھا کی ساری بیماریاں کوشی کر لیتے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ آپ ہمارے پڑھ لینا مواز پڑھ لینا چارجی کر لینا آدمی جگہ پڑتا تھا اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ بربٹ بربٹ بنا رہا ہوں میرے کو نگہ کھڑا تھا جو کچھ نے بولا ہوں تو ہی لکھتا ہوں سب کچھ نے بٹھایا تو ان سے پوچھا کیا حال حوال ہے سے ہیں ہم نے کہا جی میں برد پڑھا جو غلط پڑا ہوں میں فلانے کا خطیب ہوں جس کے جو جمع پڑھاتے میں تیرہ فنکھتے ہیں وہ اپنی حیثیت کو چلایا ہاں؟ پھر کہا کیا آپ نے مولاش صاحب کو خلاف ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ بہت آدمی ہے لیکن آپ جدید فلانے کے خلاف ہوتی ہے علیمی صاحب تو ٹھیک آدمی نہیں ہے چیک کرا تھا کہ مجھ سے مسترد نہیں کیا جا آپ ہم سے بیٹھ ہی ہیں تمہارے مسئلے کو متعلق آپ چلیں گے یہ ساری باتیں کر اس کے بعد سفر ہمارا مکمل ہوا کے ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیونکہ اور پڑے ہوئے جو منت جو تھے چیلے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے تقریب بھی کر لیتے تھے بڑی روزدار مرکز کی حضرت صاحب خیر ان کو اجازت دینے لگے لیکن جو نبز معصوص کی کشخی کی اندازہ ہوا کہ آدمی کی تربیت نہیں ہے تقریب تو کی نہیں ہے آئے کا ترجمہ کر کے جار مزدور سلا مسود قائد مسود نہیں وہ تو بیان کر سکتا ہے لیکن اس, اس،, اس ترجیحہ تفصیر نے کرد میں ہار کو درست کیا ہوا تھا وہاں بات پیدا کی ہوتی وہ تو نہیں وہ بات تو نہیں ترجمہ تفسیر بیان کر سکتا ہے ہوا بیٹے اس, اس کے پاس کچھ نہیں ہوئی اس بار کو دیکھنا ہے کہ اس کے مطابق یہ بنا ہے کہ نہیں بنا ہے پوچھتا نہیں آج جنگ میں لگا جب میں ہم جو چاہیں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا یہاں پر لگائیں گے ٹیسٹ کے لیے حاضر کرنے کی جگہ ہے اس کا پروگرام بہت کیا جتنا اثر کیا اس کے مقدری فلم وہاں آپ کو عطا لکھا وضا کی شکل میں کسی نے مطالعہ کی جگہ جنت کی عطائیں وہاں کی اللہ کا دیجاڑ ہے اللہ کی وضاح ہے کہ اسی کے مقد ملے گی وہاں پر جو ہے تو ترقی ہے نہیں ہے ترقی بس ساتھ نکلنے کے ساتھ ہی بات بند جاتی تو بزر نہیں ہے آکر کی نہیں ہے اس کے لیے پکڑ بھی نہیں ہے یہی دورانی ہے یہی دورانی کہتے ہیں اس کو کسے کہتے ہیں نفسیات میں معلومات کے ان کو کیا کہتے ہیں آپ نے تھا کہ نفسیاتی مسئلے کو کسی کو لکھا تھا آپ نے نہیں جی. لکھا تھا یہ نفسیاتی کہ بات وہ لکھنے آدمی ایک کے بعد بہت معلومات ہوتی ہیں ایک آدمی معلومات کی ذخیرے سے صحیح مثال نکال سکتا ہے اور ایک آدمی کو ایسی مہارت ہو جاتی ہے کہ مجھے صحیح نتیجے نکالنے کی صورت اور مہارت اس وقت مل جاتی تھی معلومات سامنے آتی پوری صحیح نتیجے نکال کر صحیح بات بتا سکتا ہے اس کو خراب ایک ایسے نتی روزار شریف کے جمانے نے سر کے پیمانے نے سب پیمانہ سے ہمیں بینیاز کیا ہوا یہ ہمارے بزرگ نزرے ہیں شیخ احمد ندی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بزرگ ہیں علامہ اقدربی رحمۃ اللہ علیہ علامہ افضربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت جی کتابیں ہیں اور بہت خطرت قابلیں ہیں اور بہت خطرناک ضروریات کو انہوں ہوا ہے اور بیان کیا ہے عام آدمی پڑھ لکھانے میں آدمی کو ان کے کاغذوں کو پڑھنے میں خطرناک مبرا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کی کاغذوں پر ایک سبصلہ شیخ احمد فیضی جمع کالج نے کیا ہوا ان میں کہا ہوا ہے کہ مرا نق مراد نق از فخ مستقبل کا اور مراد اور تاکہ مجریا آج سب فتوا سے مسیا مستردی ساتھ تھا کتابیں خصوصی حجم ان کی کتاب سے بہت مشکل ہے بہت خطرناک یہاں تک اس اردو کبھی ملتا کسی پنجاب کیا تھا جو مجھے ملا تو لازر ہوا کہ ایسے بس اس نے پیسے میں سے کمار لیے تاکہ جب ہمارے سامنے قرآن حدیث تھا گیا تو کسی کی کوئی تعریف اور چیز ہم نے نصوص قرآن سے حدیث کو کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ صدر بیان کیا اور جو حضور صلی اللہ کشتی کسی کی کتاب اتباد مکھیا ہے کتابیں ہمیں حضور صدل سنت ہے اتباد ملنی ہے نہیں آپ ہیں تو فار مقیقت ہے بحث کی ضرورت فارسی کی بات جب میں جی اخلاقوں کی, کی باتیں کو دیکھتا ہوں تو رضی فاروق کے اندر حرکت میں آئے کہ میں رضی فاروق کی حرکت میں آ ہے اور اس کا توڑ فوڑ کر سیدھا کرنے کی ضرورت ہے آدمی کے لیے برابر کرنے پر افراد پرنے کے بارے میں یہ ایسا ہو کہ اس کو لائے خاطر اللہ کو لائے کسی بنا روزگار کی بناور کی یہاں تک کہ وہ بات ہو کر رہے جن تعلیم جس تعلیمی تربیت قسم گزرتے ہیں اور ان شور ہم کام کرتے ہیں اور خود اگر اللہ خود آپس بھی مل جائے سارے کام کو خود تعلیم بنیں گے ویسے ہی ہمارے جو ہے ڈیڈر اضرات آئے کہ ان خبر نہ ہو کے بعد ہو جاتا ہے کہ یہاں تک یہ صحیح جذبہ بنتا ہے کہ ساری تجیات اپنے خود ہی کیا کروں ڈال کر بند جاتے اور جگہ پر جگہ تب آپ جگہ پر تب آپ کے آدمی جب اس کو ماننے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے ماننے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اب جگہ پر اب انگریزوں چاروں طرح جو فساد ہو رہا ہے ہر ایک آدمی اٹھ کر اس کی اپنی تاریخ شروع کر دی ہر ایک آدمی اٹھ کر اپنی تصدیق لکھ رہا تاریخ تصدیق ڈاکٹر میری طرح نائب لوگ کر رہے ہیں اور پہلے بزرگ جب اس بات کو شروع کیا کرتے تھے تو عرصہ تلے ماں باشاعر سے مل جل کر ہر ایک سامنے اپنے حال ہاں کو پیش کر کر کے اور اپنی بات کو حل کر کر کے اپنے ہاتھ نہ ہاتھ ہونے کو درست نہ درست ہونے کو فیصلہ کرواتے تسلی کے سب اکاوت نے اس کو باہر چلا یہ فیصلہ بلا جیلی کو انگریزوں نے تین درجوں سے گزار کر اس جگہ پر لائے میں نے ایک مسلمان عالم مناظر کی شکل میں پیش کیا اس کو جو عیسائیوں سے مناظر کرتا رہا تھا اور اخبارات میں اس کو بہت خوشحال کر بیان کیا جاتا تھا اور بہت شور سلائی جاتی تھی ایسا عالم ہے جو عیسائیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ان کو لاجواب کرتا پوری شور سلائی حضرت مولانا یعقوب نانوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بند تھے شیخ العدیث ہوتے تھے حضرت صانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور بہت مارونی شخصیت تھے اور خود و بھی تھے بہت بڑے عالم بھی تھے تقریر صدیق فطر بھی تھے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو منظر غلومت کا ذہنی ہے اس کے روح کا کس کے ساتھ رابطہ ہے تو اص کی روح پر مراکز ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اس کے روح کا براہ راست عزاز ساری شیطانوں کی ضویت کا جو جدید ہے جس نے ادم ارسان کا مقابلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہے پہ نبود کے دعوت کی ساری بات سامنے آ گئی تو یہ حمد اللہ سے یہ بات یہ ہے وہ مشکل نہیں ہوتی ہے اور چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے یہ علم غیب نہیں ہے یہ باؤل غیب ہے اور یہ اللہ پاک نے دنیا کے نظام کو چلانا ہے اللہ پاک نے نیک گھروں کو اس کی اگلی کہتے ہیں پہلے درجے میں اس کو مشہور کیا دوسرے درمیان اس کو یہ تو مجھے مشہور کیا اور تیسرے درجے میں یاد خدمات بھارت کا سوناکر ایکٹ آج کے دور پر لیا یہ ہے کہ اس بات کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مافظ اور اس کے آپ کے معیار پر فون لوگ ہیں اور ہم نے ان سے دبا کرنا ہے ان کے پیچھے دیکھنا ہے سے پوچھ کر سننا ہے ہم ایرا غیرا بچو ٹہرا میری طرح کھڑا ہو کر تاریخ بنا لیتے ہیں اور سب لوگوں کہہ کے میرے پیچھے چلو اور آگے حال یہ اتنی طبیعض اتنا فہم نہیں ہے کس کے پیچھے چلنا ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں آگے سکدار میں ہیں بیت ہوا اٹھارہ سال, سال. تھا اٹھارہ سال باز خط نے کہا کہ میری آپ سے ملازمت نہیں ہے اور مجھے فائدہ نہیں ہو رہا لہٰذا میں بیت کو ختم کرتے تو اٹھارہ سال میں سے میں یہ پیدا کرتے یعنی بیت ہونے کے بعد اصلاح کے چلنے کے لیے مشورہ کرنا اور سیکھنا اور آگے بڑھنا اور جتنا کیا کارگزاری بتانا جتنا میں نے کیا اس سے یہ فائدہ ہوا بعد ان کا یہ حال ہے یہ اچانیاں مجھے آپ ہوئی ہیں ان برائیاں پہلے چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان سے میں کیسے چھوٹوں گا تو اٹھارہ سال سے بھی پوچھا مجھے آخر میں یہ خاتمہ تھا کیسا تعلق کرنے تو کہہ سکتا ہے واپس آ گئے کہ نہیں آئے صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں اٹھارہ سال پہلے خط لکھا ہے خط تلق کرنے کے لیے لکھا ہے تربیت گروپ کے بعد اس میں تو اگر آپ ہیں تو میں اجلاس دیکھاؤں تو پہلے تربیت دکھا سکتا ہے کیونکہ گاؤں کے لیے بعد میں الگ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اطلاع نہیں دیا کرتا کس سے دل آزاری یہ چیز طرف اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے مسلمان بھائی ہے کوئی انسانی کہنا ہے مسلمانی کہ میرے ذمہ میں کرتا رہوں کا ایک تجارت سترے گا چلے آپ آپ سے فاروق ہو پڑے گا فارو تمہارا ٹھیک ہے چلے ساتھ اٹھارہ سال میں کبھی کوئی خط لکھنا کبھی کوئی مشورہ کرنا کبھی کوئی دار کبھی, دور بار لکنا, کبھی دور بار تو اب یہ تو ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں صحیح پڑتا ہر ایک آدمی کو اپنے حوال بیان کر کے اپنے بارے میں مشورہ لینا ہوگا اور جو کچھ حاصل ہوا اس روزگار کو دکھانا ہوگا جو کمیاں کوتاریاں ہیں اس سے آغاز کرنا ہوگا اس کے بارے میں پوچھتا ہوگا کیسے دور ہو سے اس سے بغیر تو نہیں میں میرا دھیان سننے سے بھالی جب تک آدمی اپنی انترانی تربیت کے بارے میں بار بار مشورہ میں کرے بار بار امید میں کرے اور میرے دونوں کا ساتھ ہوتا ہے کہ ایک تو کار میرے کمزور ہیں سننے میں تکلیف ہوتی ہے کہ فون کی بات کو سمجھ آنے کا مشکل ہوتا ہے بہت اچھی ضروری بات ہے تو ٹیلیفون میں کبھی بند نہیں رکھتا ہر ایک کو یاد ضرور ہے تمہارا کہ شانت ہے اللہ کا تمہاری کوئی دنیاوی افسری گزارت کی چیز تو نہیں ہے کہ ٹیلیفون رکھنی اس کو بند کر کوئی اللہ کا کوئی نیکی کی بات پوچھنے والا ہوگا ہمارا ہو جائے گا اور سب کا یہ کسی کوئی بات کسی کو بجٹ پروادی ایس پر آسمان نفرت ہو جائے گی تو جواب کرنے کے فرق ہے میں جب تک سو رہتا ہوں سونے کا فرق بند کرتا ہوں دماغ بند نہیں کرتا کیا اپنے سلسلہ کے ساتھیوں کو اور نماز کے اوکار کے دوران رپنی نماز میں گھنٹی بڑی رہی ہو تو مجھے اندر لگ رہا کسی عورت سے کو پتا نہیں ہے کہ نماز کے اوقات ہوں گے اور تفصیلات بھی فکر نہیں ہوتا اس کا مسئلہ ہے آدمی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو بند کیا گیا دوران نماز اگر گلتی بن رہی ہو پہ اس کو بند رکھا کریں اور بند نہیں کیا ہو اس کو دوران بند کیا کریں تاکہ اس ہے آپ کے گھر گھر بہنی کا تو سوگت کرنا ضروری ہوتی ہے جو پریشانی والی چیز سے پی گیس چلایا جائے بند کرنا چاہیے کر رہا تھا کہ مشورہ کرنا پڑتا ہے مشورہ بھی کرے نہیں اور نصاب کو پورا کریں نہیں اس کو کھلے ہی نہیں اس طرح کی کیسے ہوگی بولے پندرہ ہزار روپئے کی گاڑی خرید لی اور تھوڑا کے کنارے کھڑی کر لی اس کو حرکت نہ دی تو سوچی کہ کڑی جائے گی کھڑی رہ جائے گی منظر نہیں حاصل کر سکتی کیا حرکت نہیں ہوتی اس صلاحیت بیس ہونے کے بعد حرکت کیا ہے حرکت ہے سلاسن کی ترتیب پر عمل کرنا اور اپنے احوال کی اطلاع دینا اور حق جائے وہ بہترین ذریعہ ہے اس میں آدمی اپنے موقف کو اپنی بات کو بیان کر لیتا ہے اور اگلے آدمی کو اس کی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو مشورہ دینا یہ ہے سوائے وقت کی بھی اس میں بجے تک اتنے آدمی آتے ہیں کہ ہم اکیلا بننا چاہتے ادھر سے لے کر مگر لگ ایک گھنٹہ تو وقت ہم نے مکر کیا اب ایک گھنٹے میں دو آدمی آج اگر اکیلے ملے ہر ایک دوارے بات چیت کرے گی راہ کا بات بھی گایا ہمارا وقت بھی گایا میرے آدمی گایا لکھ کر کرے رات کو بھی ساتھی ہوتی لگے سامنے اور کس سے بھی بار آدمی اکیلے چنتا رہے اور لکھنے میں آدمی کو ذرا پہ اس ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو ضروری بات ہو ہیں اس باتوں کو اور تعلیم سر انداز ہو جاتا ہے کہ آدمی کتنی استعدار ہو ہے کتنا کچھ حاصل کرے بھی تعلیم سے آدمی کا تفصیلی اس کی ہم کو رفتہ سے گزرے اتنا بیڈ مقام میں ہو جائے تو ڈر ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کتنی استعدار ہے کتنا کام کر شا کر بیٹھا کم بارے برتن برتن اٹھانے کے جیسے تھا تو اس سے برتن گر گئے نئے ساتھ متنی ہوگی ایک طرف کر دوسری طرف دھیان نہ اب اس کو جو نہیں کرنی ہوگی اور برداشت نہیں کر سکے ہمارے نیو بشیدہ لوگ تھے انہوں نے گلا کیا, کیا انہوں نے گدے میں لے کر آیا ان کو آپ نے جلد سے دے دی ویسی جمع پروجی فرمائی دماغی مریض علاج کروائے ٹھیک ہو گئے جو بارہ فہرد ہیں نے الزر بلا میری صاحب ہم کو لانے کو گلا دیا انہوں نے سوجی فرمائی وہ جو بہت سخت تھی اس سے بھی بہت سے باری مریض پھر دیا ٹھیک ہوئے تیسری بار پھر انہوں نے کہا پر جا کر آسات میں سوچ پیدا ہوئے برداشت کر سکتے ہیں الحمد للہ ری کے سبزادے مکرمہ میں ملنے کے لیے آئے ہیں سال کوئی 20 سال کے بعد پچیس کے بعد اڑان کا سامنا ہوا ایسی توجہ جو ہو گئی کسی جگہ کھڑک کر اسی جگہ جان دے برداشت کی میں آدمی کو بار بار شادی کے ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی کرتے ہیں اور پورا سہیل تو دمرا ذکر اور دمرا رہتے اور ماں کا رکھنا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے شام ہم سب کو صحیح سیاح کے ساتھ لانا چاہتے ہیں پاکستی کرنا چاہتے ہیں بار ڈال کر ڈالا میں دانا کچھ کروانا چاہتے ہیں تو صرف میں پہلے سے وہ چلا گیا لوگ تھے کیا صاحب کا ایک مریض آیا ملنے سے میں بلا اور سے ضرور پڑھان شروع کی اس مریض صاحب مجھے اندازہ ہوا کہ آج ہوا مکان اور سلسلہ وہاں نے کہا یہ مقام حیرت میں چلا گیا یہ مقام حیرت میں چلا گیا میں اگر مقام حیرت میں چلا گیا یہ اپنے شیخ سے اناڑی بنے گا کو بتا رہا ہے یا اپنی کو بتا رہا ہے یا تو شیخ الاڑی ہے اس کے آدمی کاغذ ہے اور یا غریب کیا جاتا ہے کہ شیخ کی رہنمائی کے باوجود اپنی مرضی کو چلا یا تو نہیں ہونا چاہیے آستاوں یا تربیت کرنے والا لاڑی ہے اور یا تربیت دینے والا بھی احتیاط ہے اس سے احتیاط نہیں ہے اس چار آدمی کو اپنے, اپنے مشورے جبر انداف نہیں کرنا چاہیے اپنے نافذ نافذی کرانا چاہیے اپنے حوال بتا کر مشورہ لینا چاہیے ٹھیک اپنے حال بتا تو مشورہ لیا اپنے مشورے کو نافذ میں کرے گا اگلی بات پیچھے جو جیسے تل کا مل امباید جو ہے یہ غیر کی خبریں جو ہم نے آپ کے درمیان یاد کو جو شریعت بتائی جاتی ہے اور جو مصنف بتانے بتائی جاتی ہے وہ اللہ سمجھ بتائی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہی الغیب غیر غیب کی خبریں اللہ پاک علم ذاتی ہے وہ ہے ہر گرے گرے پر ہے ادبی ادبی یہ مخلوط پذیر اس کی سے دنیا مخلوقات ہے مخلوقات علم بتایا ہے ٹھیک ہے کو امباؤ اس کے تھوڑے پاک ہیں جان کا قلعہ استعمال کی ایک امبا الغیب کہاں ہے ایک تو علم الحیب کہاں ہے علم الحیب حضرت اللہ کا ہے اور امبا الغیب جو ہے وہ اللہ پاک کے دیا دیئے علم ہے جتنا جتنا جو الگ الگ جتنا کو ہے کہ اللہ رضا جو کام کو اب کبھی بھی معیار تو اس کی غیر ملا کیا. لیکن کبھی بھی جو وہ لی گئی بھی موڑ اللہ کی ادا کی تو آپ اس کی دو نیتیں تو کون سی نیت ہے اس کی بولتا ہے تو یہ کام کمزور ہے اس کے سمجھ اس کو گر جاتی ہے اردار صاحب ان کی بات سے بولے کیا کہہ رہے تھے عمل انسان کر رہا ہو اس کی اس نیت ایک نیت اس کی ہے کہ اللہ کے تحت وہ عمل کرے گی اس کی نیت وغیرہ یہ کہ میں اس کو مشکلوں کے تحت عمل کر رہا ہوں ایک نیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ طبیل المیاں کی نیت کی ہوئی تھی میں عمل کو نہیں چھوڑتا کر رہا ہوں گا دو دو ہو سکتا ہے کہ میری نیت اللہ جب آدمی کو آگاہی ہو گئی آدمی کو سمجھ آ گئی آگاہی ہو گئی اگر تریل اور میاد تریل طبیل اور میاد کو کوئی نیت نہیں رہی ہوئی اس بات کا سمجھ آ گئی کہ میں اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہو رہا ہوں اور اللہ کے غیر کے کام کر رہا ہوں تو اس کو اسی بات فوری ہوتا ہے یہ وہ شاعر کے ذمہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر عمل اس نے شروع کر دیا ہے اس کی نیت درست نہیں ہے لیکن اس کو آگاہی بھی نہیں ہے اس کو روکا لگ جائے تاکہ اس افر پر چل پڑے اس کے لیے اس کو درست کر دیا جائے یہ شاید کے ذمہ ہوتا ہے عمل کرنے والا ذمہ نہیں ہوتا جب اس کو اس بات کی آگاہی ہو گئی کہ وقت میری نیت جو ہے کے لیے ہے اس وقت جو ہے کہ اس کو اس کو سر کرنا ہو سکتا ہے بہت سرک کرنا اس ترک کرنا ہے سمجھ میں بچے کو تیمازیں پڑھاتے رہتے ہیں تو ہم نے اپنے رپورٹوں کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ ایک تازی اس ہے کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اس پر روشنی آئی نور ہوتا ہے اور وہ نظر آتے ہیں جو سارے نظر ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان دن کو دور آیا ہے لیکن نہیں آیا ہے ہیلاتے وہ پرم شا رہا ہوتا ہے کہ بات وہ ٹھیک ہے تیر میں نے بات ٹھیک کرنی ہوتی تیرنا سمجھی اور بچے گانا کرنے کی جہازت ہوتی ہے یہ بات مشاعر کے ضرور ہوتی ہے اور بس اندازہ اور رہا تھا کہ بھی چل رہا ہے لیکن اس کا انتظار کر رہا ہے نہیں ہے کہ کسی جب پھر روک موقع ٹھیک ہے ریا کے خطرے سے امن کا ترک نہیں تھا ریا کے خطرے سے امن کو ترک نہیں کرنا چاہیے ریا کے رسوا ریا کا خطرہ ریا کے خوف سے امل کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ریا کو درست کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کا ایک ڈاکاؤنٹ ہے ترک ہے کہ سور کوئی سزا کام کو کرتا تو اس ہے تو زرکرا یہ کامیاب ہے کیونکہ قبل شروعات اور تفدیل یہ ہے قبل کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی ریاض کے لیے دوست کرنا چاہیے کیا ہم مسئلے ڈھال نہیں ہیں مگر اس دیر دوست کرنا مسئلے ڈھال ایک آدمی آئے ہیں گاڑی لوگ اللہ کی دبا بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے لاکھ کے بعد غریب سے چھٹی ہے وہ آئی سکتا آ گیا ہے ہم نے جب آگے وہ تو ٹھیک ہو قبض اسلام صاحب کو قبض بستی قدم لگ جائیں گی قبض کہتے ہیں طبیعت کا بل ہو جانا پریشان ہو جانا اور بے اطمینان ہو جانا یہ تصوروں کے راستے میں یہ قبض ہو ہیں پریشانی ہو گئی بوج آ گیا نہیں پر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا آدمی دلچسپ نہیں کرنا چاہ رہا عمل کا ایک آدمی کا خوب دن لگ رہا ہے خوب کام کر رہا ہے یہ کم کیا بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجوہات ہوا کرتی اس کی وجوہات ہوا کرتی ہے اس میں ایک وجوہات جو ہیں وہ ہیں اسباب ظاہریہ کیے ہیں اور ایک اسباب جہری اسباب ظاہریہ میں کیا ہے کم کی وجہ تھکاوٹ ہے کام بہت زیادہ ہے آدمی خطرہ ہے اس وجہ سے ہوتی ہے بیمار ہے آدمی اس وجہ سے ہو بیماری سے ہوتا ہے تھکاوٹ سے ہوتا ہے آدمی بادی جہاز مشکلات کو مبتلا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے اس سے ہوتا ہے اور جہاں اللہ بلّہ درجہ بنانے کے لیے اس کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے ڈالا جا رہا تو یہ چار رجوعات جو قبض کی ہوتی ہیں وہ انسان کو خور بہتر کی دلانے والی ہے. تکاور، اشکلا بیماری اور مل جانب اللہ اس میں میں ڈالا جاتا ہے پانی وجہ قبض کی ہوتی ہے وہ گناہ اور ماسی ہوتی اللہ کے الگ الگ چلنے والا آدمی جس نے ایک محنت کی اس سے دل میں لور آیا اس سے جب گناہ ہوگا معاسیت ہوگی اس پر قبض کی تحفیش آئے اور اس کو بتانے کے لیے آئی تھی کہ اس کو آگاہی ہو جائے اور اس سے پیچھے ادیا کھل جائے اور اپنی اصلاح کی طرف رکوج ہو جائے اس کا کر کے معاشیت توبہ اور کر کے معاشیت سے وہ قبل دور ہو جائے اور کوئی معصیت کوئی گناہ صاحب میں نہ رہا ہو توبہ بقائد ہو چلے کوئی بھی نہیں دور ہو رہی ہے تو ترنت مجھ بات ہو سکتے لوگوں کو لوگ مول صاحب یاد ہوں گے اس میں شروع سے میں لگایا رمضان میں ہماری تلاوی بہت بڑی ہو جائے لگی ہوتی ہے کہ پہلے چھ دن سے ختم ہوتا ہے تین دن سے ختم ہوتے ہے تو اسے گزارا بڑا تھنگا پریشان پرانی کا تو وقت نے وقت نہیں دیا دو رس پاتر بڑا شوق ہوا وشکار شریف کا درد کرنے کے بڑا شوق ہوتا کہا کل مول صاحب جو ہے میرے بیان کی جگہ پر یہ وشکار شریف سے باپ قیام لا دس ہے نے جو درج کیا تاب والے مریض جب بوڑھے ہو گئے گھوڑے نہیں بھڑا سکتے <سؤال> تھے تو سر ہم نے بادل کے میدان میں مجاجہ کیا اس لیے ترابی پڑی ہے کہ بلادوتی کھڑکی ہو سکتے تھے نیشنل ٹیک کر کھڑے ہوتے اور اس لیے بھی ترابی پڑی ہے کہ جب ختم کرتے ہیں فرادی کو پٹ کر گھروں میں جاتے ہیں کھانا کھائے کے بھی تمام ختم ہونے کا پڑتا مدد صرف آپ نے مدد ہے پڑھی کی پڑھنے کے لیے پڑھیے پاس کرنے کے لیے پڑھیے اور فکر کرنا من کے لیے پڑھی نہیں تھی کسی طرح جانا ہوتا تو پھر وہ بڑی صاحب ہے ان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے ان کی معائنہ کراؤ معائنہ کرا شوگر کے مریض بے چارے کے ذوق اور بیماری تھی اس وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے بیماری سے ہوتا ہے بعض واہ تھکاوٹ سے ہوتا ہے مشکلات آئی وجہ آپ اس کو دور کر دی پھر بھی رہا تو اس پہ پر پریشان نہیں ہونے چاہیے جبر کر کے اپنے آپ سے عمل کرائیں بعض لوگ ہیں ایک تو آئے گئے آدمی کو لے کر آئے کیسے صاحب اپنے علاقے سے صاحب کو تو انہوں کہا میں بیچ ہونا چاہتا ہوں کہ بیچ کس لیے ہونا چاہتے ہیں تو میں اس کے بیچ ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مجھے مزہ آنے لگتا ہے یہ تو ہمارے اختیار میں بس نہیں ہیں کہ مزہ آپ کو دلانا اور مزہ آنا تو مقصود ہے ہی نہیں ہے عمل بذات خود مقصود ہے عمل بذات خود مقصود ہے نماز پڑھنا ذکر کرنا تلاؤ کرنا بذات خود مقصود ہے اسے مزہ آنا آئے گا, کبھی نہیں آئے مجھے نظر چارمی کا بیت کا جو بیت جو نیت ہے وہ سمجھا نہیں سمجھنی مجھے درست نہیں ہے کہ کچھ عرصہ آئے گئے پھر ان دیکھیں گے تو تو واپس بھیج دیا دی اب اس کے نزدیک مقصود دوست میں لہذا اس فاصل کیا ہوتا